واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد اور ايكہ والوں نے اور قوم تبع نے جھٹلایا تھا ہر ایک نے اپنے رسول کو جھٹلایا تو میرا وعدہ عذاب پورا ہو گیا